الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْنًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما باب فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها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 دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت الحشر کی آیت نمبر نو ہے جو میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسلامی ایک اخلاق ایثار اور قربانی اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مناتے ہیں اے لوگ ان نماز و عیشو لے تمہ اے لوگوں ہمیں دنیا میں اللہ تعالی نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اخلاق ہسنا کو دنیا میں عام کر دیا جائے نبی علیٰ شام کے بے کے اہم مقاصد اور بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ کرار دیا کہ دنیا سے بد کا خاتمہ ہو اور اخلاق ہسنا عام ہو جائے اسی لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد دیشک بیان کیا اور لوگوں میں اخلاق پیدا کرنے کے لیے بڑی رغبت اور حضیلت دلائی ہے فضیلت بیان کی ہے یہاں تک کہ بہت ساری احادیث میں اس ایک حدیث یہ ہے کہ نبی رحصرا شام راتے لوگ انجولا لیا بول لوگ لیا بلگو درا جتی سوان ول قوام دل او کما کام آنے فرمائے لوگوں اپنے اخلاق کو خوب اچھا بناؤ کیونکہ ایک مسلمان اگر اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے تو ایک مسلمان اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے دن بھر کھاتا پیتا ہے اور رات بھر سوتا ہے لیکن اپنی اچھے اخلاق کی برکت سے دن بھر روزہ رکھنے والے اور عام بھر تحجد کی نماز پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حاصل کر لیتا ہے آمد. یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اخلاق ہسنا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ این نقلا فلوکین اے ہمارے نبی آپ اخلاق ہنسنا کے اعلیٰ مقام اور درجے پر فائد ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اخلاق ہسنا پیدا کر دیں میرے بھائیو انہی اخلاق ہسنا میں سے ایک بڑا اخلاق اچھا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے بھائیوں کے لیے ایسا قربانی کا جذبہ ہو نبی ایشار کرنے کا ایک دوسرے کے کام آنے کا ایک دوسرے کی حاجت و ضرورت کا خیال رکھنے کا ایک دوسرے کی پریشانی میں ہاتھ بتانے کا ہمارے اندر جذبہ ہو نبی علیہ القرآن پاک ایشار کے متعلق بہت ساری آیات ہیں جن میں سے ایک آیت میں نے تلاوت کیا ہے اور نبی علیہ السلاط اسلام کا معاملہ دیکھو اللہ تعالیٰ سات نما رہے ہیں ان کو چلانب خسا تھا یہ ہمارے نبی آپ کے صحابہ جو ہیں آپ کے امتوں میں ایسے لوگ ہیں وہ اسے راسوڑا وہ گرچی اپنی کتنی بھی محتاجگی ہو لیکن اپنی حاجت پر اپنے بھائیوں کی حاجت کو مقدم کیا کرتے ہیں وہ یوں کشو ہنس او جس نے ایسان اور قربانی دے کر کی اپنے نفس کو کنجوسی بخیلی ہرس تنا کے پاس کر لیا نے فرمایا تو ہوم المسل یہی صلاح پانے والے لوگ ہیں نبی علیہ السلاف خان کے سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ کے اشار اور قربانی کے معاملات پر آپ نگاہ ڈالیں تب پتہ چلے گا کہ ساری زندگی نبی علیہ سلاف کے ایشار کی تھی آپ نے ایفار سے کام لیا آپ نے غیروں کے لیے اپنے جان مال سب کو رہ کر دوسروں کی تکلیف دور کرنے میں آپ نے اپنا جان مال سب قربان کر دیا ام المومن آئے سربی اللہ تعالیٰ جن کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ صلاف خان کی سیرت نبی راتو شام کی شہرت آپ کے وفتار اور کردار کا سب سے بڑا علم اگر کوئی رکھتا تھا سب سے بڑا عالم اگر کوئی تھا تو مرمو من آئے رضی اللہ تعالیٰ ہیں آخاب کے برابر سنا ہوگا کہ نبی حضرت آئے شرد اللہ تعالیٰ حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام مقبول مک اللہ ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی الحاق نام کے نبی ہم لوگ اروم المین آئے رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حدیث پہننے کے لیے آتے کے پردہ چیز دیا کرتی تھی پردے کے آگ میں بیٹھ کر کے نبی رحثا شام کی حدیث سناتی تھی اور ہم لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے نبی رحت شام کی حدیث سنتے تھے یاد کرتے تھے نوٹ کرتے تھے لیکن مقمول رحمت اللہ رے کہتے ہیں حدیثیں بیان کرتے کرتے اچانک امر مومین رضی اللہ تارانہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور, اور رومی کی آواز باہر جاتی ہمارے قریب اب رسول کے بدان سال رسول کے بدان اب امن اللہ تعالیٰ کے رونے کی آواز की ہم لوگ پوچھتے پوچھتے کہ امی جان آپ حبیب کو ہاتھ ہی کیوں رونے لگتی ہیں کہتی ہیں کہ बात چلے حبیب کو ہاتھ रहती رہتی ہوں جب کہیں نبی احترام کے حالات اور زندگی اور تندردستی اور پریشانیاں جو آپ کو اٹھانا پڑتا تھا ان کا کشتے آپ ہے کہ مجھے رونا اللہ کی کسم ساری زندگی گزر گئی رزق کی اس قدر تنگی ہمارے گھر میں تھی آج تک یہ خواہش رہ گئی کہ ساری زندگی دس سال میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری لیکن دو وقت کی روٹی پتا کر کے گرم گرم اپنی اللہ کے ندی کو میں کھلا نہیں سکی تھی دو دو مہینے ہے ساری زندگی ہماری گزر گئی اگر صبح ہم نے روٹی پکا دی تو دوپہر اور شام کے کھجور کا گزارا کرنا پڑتا تھا یا ہم نے دوپہر کو روٹی پکا کے کھلا دیا تو پھر چوبیس گھنٹے میں دوبارہ نہیں ہوتا کہ میں آٹے کی روٹی پکا کر کے گرم گرم نبی کو کھلا دوں لیکن ندی سے جانے کے بعد اور ہمارے پاس آٹے کی اور اتنے روٹی روٹی کی ایسا انتظام ہو گیا کہ تینوں وقت پر روٹی بنائے تو ہم کھا لیتی ہیں جب بن میں کھانا آتا ہے باقی لا روٹی پکا کے رکھتی ہے تو نبی ندی کا زمانہ آتا ہے مجھے رونا آ جاتا ہے کہ خاص اتنے آٹے اگر یا اس قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملا ہوتا تو میں دونوں وقت کو روٹی پکا کر کے کھلا ہوتی لیکن تمنا رہ گئی کبھی تمنا زندگی میں پوری نہ ہو پائی یہ میٹنگ یاد رکھو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی ایسار اس کا سبب تھا ایسار رشت کی کمی الحمدللہ اللہ نے آپ کو نہیں رکھا تھا لیکن ام مومنی رائے پر ابھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں سن لو ہم اللہ کے نبی فقیر نہیں تھے اللہ کے نبی محتاج نہیں تھے نشوہ اگر ہم دو تینوں وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھانا چاہتی تو میں کھاتی اور نبی علیہ سے رات کو کھلاتی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتنا رشک اتنا کھانا بھی دیتا تھا کہ تینوں وقت آسانی سے کھا سکیں وراشن محمد ارکان سے لیکن وجہ یہ تھی ہمیں تین وقت کی روٹی نشیب نہیں ہوگی یہ وجہ تھی کہ نبی خطیر سے وزیر سلم یہ تھی کہ کتنا خوش آتا تھا نبی سے سلم اپنے موق کو برداشت کر کے اپنے گھر والوں کو پوسارت کر کے دیر لوگ پھوسے رہتے ہوئے سائکل کو کھلا کیا یہ اصل میں پاکستان کے زمانے نبی میں بھی کے پاکستان کا ایشار کا معاملہ تھا کوئی گربت کوئی پریشانی نہیں تھی آپ کے ہاتھ سیلانی کی ضرورت نہیں تھی رو نے جتنا دیا اپنا چھوڑا کر رکھا باقی ندی میں تیار کے بھونکے پریشان لوگوں کو کی بھوک کو اللہ کے نبی اپنے بھوک پر ترجیح دے کر کے لگوڑوں کو آشیواد کر دے کے اور پیٹ پر پتھر بان کر کے کچھ سو جایا کرتے تھے دنیا میں کوئی انسان نبی علیہ السلام شام کا ایسان اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ لی. اپنی مصرت کے اندر نقل کرتے ہی ایک دن علی نبی طالم نبی اللہ عام کہتے میں پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ میری بیوی ہے اس کو ایک تکلیف ہے اس کو ایک پریشانی ہے میں آپ کا سجاوا بھائی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کا ادامات بنا ہمارے بہت سارے حقوق آپ کر پڑھتے ہیں آپ کی بیٹی کی پریشانی آپ کے دامات کی پریشانی بہت کچھ ہے ہمیں یہ دے دیں ہمیں وہ دے دی ہمیں فلا فلا چیز دے دی اللہ کے نبی علیہ صاحب کے سامنے فرمایا علی او اے فاطمہ تم دونوں اچھی طرح سے یاد رکھنا لا اے تیکن ہاں ہن ہن اے اے اے اگر ہم چاہیں کہ تم دونوں لیکن بات اصل یہ ہے ہم ہاں اپنے دیسی اور سر کھلا کر کے اور ان کو آسودہ بنا کر کے یہ ستر کے قریب جو محتاج طالب عید اچھا ہمارے یہاں بھوکھے بیٹھے رہتے ہیں تمہارا پیٹ بھر کر کے ان بے چاروں کو بھوکھا رکھنا مجھے گوارا نہیں ہے اس لیے ایسنا ہے تم چاروں کو کھانے میں نوکر نہیں ہے خالد نہیں ہے غلام نہیں ہے تم میرے سوال ہو اپنے سے محنت کر لو تم یہ دے کر کے یہ بھوکھے رہنے والے طالب علم اصال سکھا جس میں اب ہریرا ہے है عباس ہے اطلیبی مسود ہے یہ سارے ستر کے قریب یہ دھوکے پیسے پیسے جو بیچارے بیٹھے رہتے ہیں ان کا پیش کاپ کر کے مجھے یہ جی گوارا نہیں کہ میرے میں یا میری بیٹی یا میرا آج ہو کر کے گھر میں سے اور میرے مسجد میں رہ کر کے یہ دن سیکھنے والے شریر پر سو جائے یہ ہمیں گوارا نہیں اس لیے میں تم لوگوں کو دیتا ہوں لیکن اتنا نہیں بیٹا کہ ان سے ہاتھ مار سکے ہم تم لوگ موکھے رہو یہ تو ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے دن کے سیکھنے والے مسافر جو ہے یہ شریف موکھا رہے یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسار کا قربانی دینے کا اپنے بھائی اپنے مسلمان اسلم اپنے بہت پریشان ہاتھ بھائیوں اے پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسار قربانی کرنے کی توفیق میں سے فرمائی حضرت خود ہی رضی اللہ تعالیٰ رہنا نہ کس شیر نبی الحصلہ میں دوستوں عشار کا قربانی کا ایک دوسرے کے کی کا ایک دوسرے کے درد دے کامانی کا ایک دوسرے کی ہانی اور پریشانی کے خیال رکھنے کا کس طرح نبی الحاظ شام نے اہتمام کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے ہم ایت ایت ایت ایت ایت اللہ ہمیں تارانہ کہتے ہیں ہم ایک نبی ارحم شام کے ساتھ ہفتے کروں کی تعداد میں مظاہرین سفر کر رہے ہیں ابو بکر میں بہت سارے عزلے صحابہ ہیں چڑھے جا رہے ہیں ہر آدمی سواری کا ہے اپنے پاس تو ایک مسلمان ایک मुसाफिर अपनी ऊँटनी पर सवार आना और आ करके काफिले में शामिल हो गया नव ये एक में उसको देखा कि वो आने वाला मुसाफिर सवार है और कहीं दाएं तरफ देखता है कहीं बाएं तरफ देखता है कहीं इन परेशानी की निगाह डाल करके देखता है परेशान हार है वो सोचता है कि मेरी परेशानी हमें समाज से कहना ना पड़े किसी को हमारी हालत देख करके उसके दिल में तर्श पैदा हो जाए हम پیدا ہو جائے, اس کا پیدا ہو جائے, ہماری مدد کر دے تاکہ اپنے زمار کھول کر کے نوبت نہ آئے اور اسے رضو اللہ ہو کہتے ہیں سارے کہاوے تعمیر اس کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں اور سوچتے کیا وجہ ہے یہ کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے کبھی بائیں طرف کبھی آگے کبھی پیچھے اور سے کچھ نہیں کہتا ندی ارداشا میں بھاپ لیا نیک لوگ پریشان ہار لوگ اگر نیک لوگوں کی پریشانی چہرے سے پہچانی جاتی ہے مادنے کے طریقے سے نہیں کلیا نے فرمایا ان کی بتاتی پیچائی بتا پریشان ہارے لیکن اس کا ایمان اس کی غیرت یہ سوارا نہیں کرتی کہ کسی کے سامنے اپنی محتاجگی کا وہ ذکر کرے نبی نہ دیکھ لیا اس نوقع پر ہم اگر خد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ رسول نے اعلان کیا اے اس نمان یاد رکھو من منکان رہو فضل زادی منکان رہو فضلے راہ ر سہی ارام اللہ رہو وہ مل رہے ساڑی سید آرام اللہ جاد رہا رہتا تھا اے مسلمان ہوں ذرا اپنے بھائیوں کا چہ جانو اپنے مسلمان بھائیوں فکر کرو یاد رکھو اگر تم میں سے کسی کے پاس حاضر سواری ہے ایک سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور سواریاں اس کے پاس موجود ہیں تو برابے سواریوں کو باغ نہ رکھے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دے دے جن کو اللہ نے سواری سے محروم رکھا ہے آج دنیا میں بھی ہے, کسی بھی مذہب کسی بھی قوم کسی بھی کائس اور رہنما کے تعلیمات میں یہ تعلیم نہیں ملے گی جو ہمارے مئی سارے قربانی کی تعلیم دے رہے من کا خیال کافی آگے فنوایا اے لوگوں وہ من کامن ہوں فضل وادی فری اٹا رہا اگر تم نے سے کسی انسان کے پاس پوسا زیادہ ہے کھانے پینے کا سامان زیادہ ہے تو اسے چاہیے کہ رکھے دل ہوں اسے چاہیے کہ اپنے ان مسلمان آئندوں کو توسا دے دے جن کو اللہ تارا نے تو سب سے پر محلہ بڑھتا ہے ہمیں ابو سعید خود ہی اللہ میں لاہو تارا ہیں کچھ دن میں یہ کا تذکرہ کیا اتنی چیزوں کو بیان کیا کہ ہم تمام صحابہ سوچنے پر مجبور ہو گئے شاید تھی اور ہمارے لیے یہ شاید نہیں ہے کہ سچ جو اپنی ضرورت سے خاصی چیزوں کو رکھنا ہمارا کوئی حق نہیں ہے جو چیزیں ہماری ضرورت سے حاضر ہو وہ ہمارے کسی کا ہوا کرتی ہے ہمیں یاد آئی امام بخاری رحمت اللہ شہابہ کا ایشان اور ان کی سوچ اور ان کی فکر کیا تھی اللہ امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی مشہور کتاب چینل نگر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے لوگ کہتے ہیں اے لوگ میں عمر کا بیٹنا اکنیا اللہ کے رسول کا صحابی تمہیں بیان کر رہا ہوں یاد رکھو آج تمہارے قربانی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ بڑھائی اور تھے کرنے کا جذبہ کہاں چلا گیا اللہ کی قسم خاص کہتا ہوں ہم اور کہاں میرے شام کے پاس اگر ایک گرہ رہتا تھا صرف ایک گرہ ہم میں ہے تو ہم لوگ سوچتے تھے ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے ایک گرہ جو بچہ ہے اس کا مستحق ہم سے زیادہ کوئی دور کا مسلمان بھائی لی گئی یہ مسلمان حریس میں یہ تربیت کی تھی ایک دن ہم صرف ابھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے ناشتہ کر لیا ہے ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو کہتے ہیں ہم صاحب رسول سمجھتے تھے کہ ایک دن ہم تو تر کیا ہے اس کے روپے تھر نہیں ہے ہمارا کوئی مسلمان بھاری ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ سوچ اور ہماری یہ فکر پیدا کر دے تاثر مسلمہ آج اپنے انفتے محبت اس اور قربانی کے درخت حاصل کر لے اور اتفاق ہو جائے اخرا اور الحمد للہ وقفہ امباب میرے بھائی سار و قربانی پر آمادہ کرنے والی اور جذبہ اور قیمت پیدا کرنے والی حوصلے کو بلند کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے تفصیل کا وقت میں ایک سی رپوری تما سہ وما ان کے فائنینسم اے لوڈو جو کچھ تم اللہ تارا چڑا مما تم من تمین شہید بہو خلے پ اے کو یاد رکھو جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو گے دو گے اس کا نیک اور بہترین بدلہ اللہ تمہارے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی وہ گیرو راہ یقین اللہ بہترین اس کا ادا کرنے والا ہے یہ کچھ مائن ڈاکومنٹ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا جو تم نے رب کے پاس جمع کرا ہے وہی تمہاری رقم باقی رہے گی یہی آیات ہیں جو صاحب کرام کو اس بات پر آمادہ کیا کرتی تھی حضرت سے ہم سب اب رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہی ہم لوگ مسجد نبی نبی رحتا سم کے ساتھ نماز پڑھے नमाज तारीख भी ऐसा का वक्त था तारीख की छा गई चारों तरफ से अधेरा है नबी अभेशन है वैसे ही इतने में एक परेशान हाल मायूस मुसासी भूखा प्यासा बहुत से आया हुआ किनारे नजर आया آج میں پوچھا تم کرانا جنو میں مضبوط یار بڑا میں بڑا پریشان بھوکا پیارا آدمی ہوں اس سے اللہ رسم نے پوچھا کیا تمہارے کوئی پہچان کا ہے جہاں جا کر کے رات گزار لو اور کھانا پینے کا انتظام ہو جائے اس نے کہا انا رجل بڑھ میں پہلی مرتبہ جہاں آیا ہوں میرے پہچان کا کوئی موجود نہیں نبی تو آپ کو سامنے تو ہاو اللہ لم لوگوں بھی جو اس انسان کو اپنا مہمان بنا سکے نبی علیہ نے پہلے تو اپنے تمام گھروں میں بھیجا داؤ دیکھو میرے گھر میں کچھ لیکن خارن کہ اللہ علیہ السلام جس سے پوشا کی قسم نبی رحفرآم کے نو گھر میں گیا اور جس امن مومن سے پوچھا کہ مہمان ہے اللہ معروف کرنا کہ کچھ کھانا ہے آپ کی تمام نو بیویوں نے کہا اللہ ما میرے گھر میں پانی چلاوا کوئی چیز نہیں اللہ رسول مایوس ہو گئی پھر آپ نے نام کیا سارے لوگ پریشان کتنے میں ایک سخت اتھا تازہ رکیلا انا میں اس کو لے کر کے جاؤں گا یہ آپ کا مہمان ہے ہمارا بھائی ہم لے کر کے جائیں لیا اور لے کر کے اپنے گھر گیا اپنی بیوی سے کہتا ہے میں اللہ کے رسول کا مہمان لے کے آیا ہوں ارے اللہ کے سول کو مہمان لے جائے گھر میں تو کھانا نہیں کہا ری اللہ کے کا مہمان ہے بڑھکت والا ہے ذرا بتاؤ کچھ ہے کہاں کی بس اتنا ہے کہ بچے کھائیں یا مہمان کھائیں ہم دونوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے مجھے بھی بھوکا سونا ہے اور تم کو بھی سونا ہے بس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہی کے کچھ کھانا ہے اور آپ بچوں کو کھلائیں یا شوہر بڑا پریشان بڑی نیت اور سال ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے ہی عورتوں اپنے ہم سب کے گھر آباد ہو جائیں اس نے کہا پرواہ نہیں آپ ایسا کریں رکھیں ہم دیروں سو جائیں گے بچوں کو ٹکیاں دے کر کے سولہ دیں گے اور جب بچے سو جائیں گے بچوں کا کھانا مہمان کو رکھ دیں گے اور چراغ بجھانے کے باہر آپ چراب بجھا دیں گی اور تم اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو ہر دینا تاکہ اس میں مہمان کو پتا چلے کہ تم کھانا کھا رہے ہو بڑی اچھی رائے تھی بچوں کو چھپیاں دے کر کے سلا دیا مہمان سے بات کرتے رہے بچے جب سو گئے چلا کر کے کھانا رکھا گیا بیوی چراغ بجانے کے بجائے بہانے چراغ صحیح کرنے کے بہانے آئی اور چراغ کو بجھا دیا مہمان کھا رہا ہے آس پودا ہو کر کے سویا بچے بوکے سوئے اور دونوں میاں بیوی دیکھ پرتے پتھر بانٹ کر کے بستر پر جا کے سو گئے صبح ہی اپنے سگری صحابی رسول اپنے مہمان کو اٹھایا ایسے لیے اللہ رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سگری کی نوی ریسرا سلام پھیر کر کے مختلف کی طرف جیسے آپ نے رخ کیا پھر آپ نے دیکھا کس مہمان میں سمان صحابی سامنے بیسے ہوئے ہیں اللہ ہی سن روا میاں سنو ماں کاما ماں کاما بے بین کما تم دونوں اپنے مہمان کے ساتھ کیا کر ڈالا وہ انہوں نے پورے پورا قصہ بتایا آج فرمایا بیان کرو کوئی پریشانی نہیں کن آ نہیں پورا پورا ایک مار قصہ بیان کر دو تب کسی کمیر کے اللہ کی کثرت تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ رقص شروع کیا ہے تمہارا ہو بھی تم دونوں کو کیا بتاؤ کیا تم نے کیا ہے نگر آج ہے مہاراشٹر اور سبھی اب نہیں تمہارا ہو بہت خوش ہو تمہاری اور تمہاری اللہ نے ناچ کر دیا ہے پھر آپ نے ایک نمبر پڑھنے پر سنائی وہ روز سے روا رہا ہے اللہ کے مسلمان والد ساتھیوں میں ان لڑکیوں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اپنی شدید حادث پر اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت حالت کو کر کرتے ہیں اللہ تعالا ہمارے اندر یہ زندہ پیدا کرتے سنا ہوگا ایک اللہ میدان جملے ہیں شہابت ایسے ویسے صحافت ہے اللہ اور قربانی کیا تو اس قدر میں سارے قربانی کیے سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ میدان جنگنی تین مسلمان پریشان ہے ایک اکرما ہے دوسرا اور ہے تیسرا ہے تینوں زخمی ہے بگن کے سارے نکل چکے ہیں اور میزوں کے پیس سکھم ہیں دوسرے کے لائق نہیں ہے چچا سات بھائی ایک منت موسا ہم اپنے بھائی سے کی خبر لیں اٹھے ہوئے پانی بھرے اور سوچتے تھے شاید کہیں ہو گئے تو کی حالت پانی لے کہتے ہیں زخمیوں کے اندر اے اے بیٹھے لائک نہیں اکرما ہمارا چکردار میں نے اس کو پانی پلانا چاہا اس کے بعد ایک مریض تھا اس نے آ پانی کی گھائی چاہیے تھی ہمارے چکردار بھائی اکرما نے کہا میرے آن بھائی گس سے بھی پانی پلا دو اکرما کہتے ہیں چھوڑے کہ ہمارا بھائی سامنے سے دوسرے کے پاس گیا دوسرے کو جو پانی پلانا ہے اس کے بعد تیسرے کو دخم پڑا ہوا تھا اس نے آواز اٹھائی تو دوسرے نے کہا بھائی ہم سے پہلے ہمارے مسلمان بھائی جی پیاس بجھاؤ اکرما کے بعد کہتے اللہ کے قسم تیسرے کے پاس پہنچا تو اس کی روح قبض ہو سکی پانی نہ پلا سکا تیزی سے میں کہا کہ دوسرا مسلمان ہوا کیسے وہاں پہنچا تو اس کی بھی روک ہو چکی تھی اور میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کیا پہلا ست جس کو میں نے کیا تھا وہ میرا پیسہ دے گا استعمال تھا میں بڑی تیزی سے ساتھ آیا اپنے بھائی کو پانی پھیا اس لیے کوئی تھی کہتے میرے پیسہ پانی بہارا رہ گیا لیکن ایک دوسرے سے ساتھ ایسا کرنے میں تینوں میں پوری پانی پی نہ تھا ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایشار کا دبا پیدا کر دیں ایک دوسرے سے دکھ درد تھا سو رکھنے والا ایک دوسرے سے مشکلات ہاتھ بکانے والا بنائے صرف اپنے لیے جی نہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے اپنے لیے پینا اور اپنے پاس سب کے لیے پینا یہ اصل میں ایمان کا تقاضا ہے اللہ نے نیو بنائے سورے بنائے وہ ریپ بنائے وہ بڑے سنت بنائے انہیں عالمی ہم جو ایمان ہو ان کو سفارت ادا کرنا جو پریشانہاں ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقبول ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے ہر پریشانہاں مسلمان بھائی کی کو کر دے اللہ ہمارے اندر کا میں ہاتھ دیکھنے کا ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ پیدا کر دے سارے اللہ نے عطا کر دے امیر ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے کے حکام وہاں پہ کہاں اور خلیفہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک کام کی توحفیق رہتے فرما ان کو صحت آفرت میں رکھ اللہ انہیں اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہر غلط کام سے بچائے ہر اچھے کام کی توفیق دے اللہ ان کا رجوم ہم تمام کے لیے خیر و برکت کا وجود بنائے اللہ ان کے ہم تمام ترم کرنے کا جذبہ پیدا کر دے اشاروں قربانی کا جذبہ پیدا کر ہر پورے کام سے اللہ تعالیٰ انہیں روک لے خصوصاً جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں ہاکم شیخ سلطان حضر اللہ تعالی ان کو صحت و اور آپ کے فرمائے ان سے ہر اچھا کام لے جس میں اللہ آپ کی ہدا ہو قوم اور نیت اور ملک فائدہ ہو اللہ ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھ روک لے جو ان کے لیے نیت کے لیے کام کے لیے ملک کے لیے نقصان ہو اور ناراضی کا باعث بنے ادل ر اللہ سہارا اکبر